عزیز خالص تیر کی دے کیڑی دار اخرت دار جو رکھ دے جو قیامت نو یاد رکھدا ہے ہمیشہ وہ انہم عندنا ل من المصطفین الاخیان ورذكر اسماعیل مرد بھون. اللہ تعالیٰ اللہ بنائی ہے کہ آپ مرد اتنا سونا لگنا ہے کہ دوسرے نہیں کرنا زیادہ اصل عورت وہی ہے جی انہاں مطلب اندر وسف رکھتی ہوے کہ اپنے مرد تو سوا دوسرے آ کے باق مینوڑے لگتے میرے سونے سمجھو یہ ہوا فرمند ہے وہ ویکنگیاں نہیں کتی ماں کے پگریز نے ساریا گشتیاں کٹھیا کر ٹی وی چھ کے ساری دیہی آدھا بڑی آ گتی کنجر ویکو بندے تھی گشتی آدر نظر رکھی کو ادھر نظر رکھی ہونے حابسات ازواجهم یہ تی سال دیا بڑیاں لکھیا کری نہیں سولہ سال مرد تیس سال بار بتیس سال بتیس سال ہے ری نش دک قالوا ما لنا اخر و من شكريين امين ازواج و ذر و ونسون معكم لا مرحبا بكم انهم انهم قالوا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموا لنا رفضئس القرار هذا مثلا بك مرحبا مرحبا بكم يقول لا مرحبا بكم قالوا ربنا ونقدم لنا هذا فرزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعودهم من الاشرار اتخذناهم سخريا سخريا امزاغة عنهم الابصار ان ذلك الحق النار قل یا محمد الا انولہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لا میں من مقدر ہے یعنی کیوں اتنا ماہ میں نیلا سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے یہ نس بن رہا ہے نفی جنس میں ہر ہر کی نفی مرے ہوا ان عظیم باضی من تم مَا کَانَ لَيَّا مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَا عِلَاءَ اِذِي اَخْتَصْقِمُونَ ان, اِنْ يُوحَا إِلَّا اَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اِذِي قَالَ رَبُّ قَالَ لِلْمَلَائِقَةِ مِنِّي قَالِقُمْ بَشَرًا مِنْ تِقِلِيمٌ فَإِذَا صَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِينَ جدی کشا جد ملا بار دام کون تمیل آئی ماری ملک لے لما تو بیجدی تابیل کیاہال سوال پیدا ہوتا ہے کل مخلوق تو اللہ کا پھر تخصیص کیوں ہے پرماتے طوری یار بادشاہ بن چھوٹے رشت جی آسمان چل پا جسے مناف کت اللہ فرمایا سجدہ گروس نہیں ہوں رب فرمایا نہیں رہ سکنا چل منافقا معلوم ہویا چہر مسلمان رہ سکتا ہے جن پتا نہیں چلیا. پتا چل ہوا منافک منافک کلونا چڑھ دو اللہ دی سنت روز نکل جا ہوں ساڈے یار جو گا نہیں ساڑی محفل کا نہیں رہا نکل جائے تو معلوم ہویا اپنی محفل کے بندے لبنے چاہیے نم لگی آہ آہ آہ آہ آہ. اپنی محفل نہ نہیں ہونا چاہیے اپنی محفل چاہیے المعلوم جسل وا پیو دا سکولی کا وہ صاف ہوتے کہہ بیٹھا یا میں سارا کا پٹھا با دیا گا گمراہ کرالس بندہ نکلا وہ میرے بسوں گل باہر نہیں سمجھ لگی پھر انگریزی نسل شتان نے جیڑی ہے وہ اللہ دے پیاروں کے اتنے کتنے وار چال چلا سکتا ہے معلوم ہوا معلوم ہوا ہوئے جگ لکھ گمراہی وڑ جائے اللہ دے مخلس بندے ضرور ہون گے مخلس بندے ضرور ہون گے مخلس مخلس ضرور ہون گے جہاں تے شیتان کا دان نہیں چلے گا لہٰذا چلیا جب جگ گمراہ گمراہ تر ہوں جائے جنہ مردی کفر برائی چڑھ جاوے سمجھ اس لیے اللہ دے مخلس بندے ضرور ہیں جنہ سے شتان کا دا دان نہیں چلتا دا. وہ پترا کا کی چلنا है. لہذا لب تین ضرور لب جانے کیونکہ ہے نگ سمجھ لگی لگی لہذا یہ آخنا وہ جی اللہ دے بندے کو ہی رہے غلط ہے اللہ دے بندے ہیں دستے کونی اصل لب نہیں سکھا ان بھائی مانج ہونے ماں ہو جاڈ سارا گمراہ ٹھکدار ہے اللہ سویا تیرے میرے کومراہ نہیں ہو سکے مسئلہ پہ وہ بندے ہوئے نا جی گمراہ نہیں ہوتے سمجھ نہیں لگی حضرت اللہ نے فرمایا درمیان جملہ موترے میرے رب رکھے آ کے میں صرف حق کی آکھنا میں حق کو سوا کچھ نہیں آک معلوم ہوا جا مے نے وہ بھی حق کی آخ سکتا ہے اپنے رب دے واقا, واقا. واقا. فرما حق میں ازیاد. ازیاد. کہتا. حق, کی کہتا ہوں. <تصفح> حق کی بات کرتا ہوں فرمایا بلیسا ہوں میں ہک ایک گل کرنا پہ بلیسا کی املا نہ جہنم کم من منتا بیا کمنائی میں پیچھے چلنے والے سارے جہنم بھر دیاں گا تو کری جی میں جہنم سٹی جا گا تو کری جای میں جہنم سٹی جاگا معلوم ہوا جڑا بندہ شیطان شیتان دچھے پہ ڈر گئے سمجھے میں جہانم ترا دیا وہ نہ سمجھے جنر درا دے جڑا جا نے پتہ کوئی نہیں کیوں پتہ نہیں ڈب مرے جسل جہان پہ ٹرتا ہے پیچھے فرما دے محبوبہ میں تجربہ مینو میرے کچھ دو گل میں اللہ اللہ یعنی کیا مطلب قرآن میں تکلف نال بنایا نیف نسیحت ہے سارے جگہ کچھ وقت کافروں گزرن دو سر زندگی دے ساب مکن دو تو انو ساری خبراں تڑ پتہ لگ جان گے جو کی ماندا سن تو سن گیا اللہ نہ پاوے شکولیاں تے او جنہ سوراں مسلمان نو غافل کر دیتا اے تے خدا دی لعنت پاوے کوفرستان اچ اپی بڑے لعنتی دے پتر سانوں ہی واڑیا سمجھنے لگی گل دی رب دا رب فرماںدا والا تعلمنا نہ بہو بعد حين تھوڑا جا وقت گزر دوں ساریا خبریں تم لگ پتہ جان گے ساریا خبریں تمج لگی گل تھی آپ جان لو محمد سچا سی محمد دیا گلیں قرآن سچا سی کہ نہیں سچا صرف تھوڑا جہا وقت گزر سا نکل نکل گیو پتا لگ جائے گا ترقی کی ہوں سا نکل سائنس کتے سکولی ساہ نکل دے تو لگ جائے گا ترقی ہوتی ہے جی سر سوراں مریا ہونا لتوں ترو کے اگلے کبر چھوٹے سمجھ لگی الد می ہے یار اللہ کے صاحب تصرف پاؤ مالک متولی متولی کرتے مست یار بس کر اللہ د مالک او دا دا فرمایا تو مطلب کی اے خاص بس لیکن ہم جو ہے نا میاں دی ہم دی کہتے ہیں اللہ ہوا ہو سوال سمجھ کے جدو پڑی ایک ایکت مبارک پڑھو نا بس پہنچ جاتی ہے چکے آسمان جیشک اور کیا لطف جہن کا بہ مل گینا تب آ لمن کا میں نظر ہوا میرے پچھلے خالص کرنے والے مخلس جن خالص بنا مخلص اخلاص, والے اخلاص والے سمجھ لگی جی جنہ اپنے نفس نو خالش مخلش جنہ خالص بنا جی جی جی جی مخلصین ہو گئے اچھا ایک ہو گیا باہر پھر کدی لب گئی ہو گئے کیا کون اتنے پہنچے دیگا. ایک ایک زبر زیر کا فرق پا کے دو تبکے ہاں بعد جگہ سی نے بعد جگہ اوتے نہیں ہویا اسے مقام اسے مقام جیتے شیتان گل کرتا اتنے بعد جگہ تمل الاباد ہاں مخل سین بھی اس جگہ تم ہاں کی وقت ہوا بندے